سورت الدخان مکھی صورت ہے دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا امزل فی ہفوفی لئی لطم مبارکتاً ان منذرین حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے للتن مبارکتاً کی بات ہے یہ وہی رات ہے جس کو کہ شبِ قدر کہا جاتا ہے للت القدر جس کو کہا جاتا ہے جو کہ رمضان میں آتی ہے تاک راتوں میں یا رمضان کے آخری اشرے میں فی ہا یفرق کل امر حکیم یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اگر واقعی تم لوگ یقین رکھنے والے ہو لا اللہ اللہ ہوا یح و یمیت رب و رب آبا کوئی معبود اس کے سوا نہیں وہی زندگی عطا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے بل ہم فی شک کی یلا بون مگر یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں یہ قرآن کے آنے کے بعد بھی توجہ نہیں کرتے قرآن کی طرف اس میں شکوک اور شبہات ہی پیدا کرتے ہیں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں لوگوں کے دماغوں کو بھی ڈسٹورٹ کرتے ہیں اس کی تعلیمات کو ڈسٹورٹ کرتے ہیں محرف چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ مسلمان خواتین کے دماغوں میں شک ڈال دینا قرآن کی طرف سے کہ دیکھو یہ تمہارے بہت خلاف ہے اور ہمارا بھی پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم انہی کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں جب ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے نقطہ نظر سے اپنے دین کو اپنے اللہ اپنے رسول اپنے قرآن کو دیکھتے ہیں ہمارا پوائنٹ آف ویو ہی جیسا ہو جاتا ہے ہم برین واش ہو جاتے ہیں اگر کبھی انسان کے دل میں کوئی شک آئے ایک کام کرے سب سے پہلے اپنے رب سے دعا کرے کہ اللہ میں کیا کروں شک آتا ہے ایز ہیومن ہم انسان ہیں شکوک آ سکتے ہیں تو خلوص سے پہلے تو اللہ سے دعا کرے اور پھر شک کو دور کرنے کی کوشش کرے دعا کرے کہ رب بنا اللہ لا تو ذکل بنا با دئی تنا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اور انشاءاللہ جب کوششیں کرے گا اللہ اس کو سجھا دے گا علم حاصل ہو جائے گا شک دور ہو جائے گا یہ ہے متقی انسان کا رویہ اور شک وہیں پر ہوتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے ایک صحابی آئے انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے دماغ میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں ایسے ایسے شکوک پیدا ہوتے ہیں یعنی دین کے بارے میں کہ میں جل جانا بہتر سمجھتا ہوں بجائے کہ ان کو زبان پہ لے کے آؤں آپ نے فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے چور وہیں آتے ہیں نا جہاں پہ دولت ہوتی ہے تو ایمان کی دولت ہے تو شیطانی شکوق اور شبہات لے کر آ رہا ہے تاکہ تمہارے ایمان کی دولت لوٹ کر لے جائے تو اس کی حفاظت کرو دعا کے ذریعے سے اور ہدایت کے ذریعے سے اور کوشش کے ذریعے سے اس کے برعکس جو لوگ ہدایت چاہتے ہی نہیں ان کو تو ہدایت چاہیے ہی نہیں ہوتی ان کو تو پہلے ہی قرآن بہت برا لگ رہا ہوتا ہے وہ اپنے شکوک کو اسکیپ روٹ بنا لیتے ہیں راہ فرار بنا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مجھے کسی کام میں شک ہے یہ کام میرے لیے حلال رہے گا مجھے گناہ ملے گا ہی نہیں جب تک میں کنونس نہیں ہو جاؤں گی تب تک میں سود لیتی رہوں جب تک میں کنونس نہیں ہو جاتی میں فلاں کام کرتی رہوں بیکاز آئی ایم ناٹ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب کنونس ہوں گے تو اس کے بعد گناہ ملے گا اور جب تک شک میں رہیں گے گناہ نہیں ملے گا تو خوب اپنے شک کو انجوائے کرتے ہیں یہ رویہ اچھا نہیں ہے ہماقت ہے یہ صرف فرتقیب یومتا سما و بے مبین اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دردناک سزا پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے ہم ایمان لاتے ہیں ان کی غ کہاں دور ہوتی ہے ان کا حال تو یہ ہے ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور کہا یہ سکھایا پڑھایا پاگل ہے ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے ولقت فت قبل قوم فراؤ نہ وجہ اہم رسول ہم <كَرِيمٌ> ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے سری صنعت پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ کرو اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے اب یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ رکھ دیا گیا مین مین ایونٹس بتا دیئے گئے جو لینڈ مارکس تھے اور ان کو موتیوں کی طرح پرو دیا گیا اور کئی کئی سال کا جو بیچ میں وقفہ تھا وہ چھوڑ دیا گیا تو کونسائس انداز ہے قرآن کا کہیں کھول کر بیان کر دیا جاتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وضروع ومقام کریم ونعمت کانو فیہا فاکہین کذالک وعورثناہا قوم ناخرین کتنے ہی باغ اور چشمیں اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے۔ کتنی ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا فما بقت علیہ مسما اول پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین فما کان و منظرین اور نہ ان کو ذرا بھی مہلت دی گئی حدیث میں آتا ہے آسمان پر ہر بندے کے لیے دو دروازے مقرر ہیں ایک سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے دوسرے سے عمل اور گفتگو اوپر چڑھتی ہے جب وہ مرتے ہیں تو یہ دروازے اس کو یاد کر کے روتے ہیں اگر اچھا انسان تھا تو اس کو یاد کرتے ہیں پھر یہ دروازے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ نیک آدمی کے مرنے پر زمین اور آسمان روتے ہیں کیسے روتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ولقد نجینہ بنی اسرو ایلم اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرون سے نجات دی جو حد سے گزرنے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی ابن اسرائیل کو کس طرح آزمایا کیا نشانیاں دیں فرون سے نجات دینے کے بعد کیا آزمائش آئی اللہ نے آزادی اور ہدایت کی نعمت دے کر آزمایا ہمت کی کمی ارادی کی کمی ایمان کی کمی بعض دفعہ مجبوری کی چادر میں چھپ جاتی ہے کہ ہم مظلوم ہیں ہم مجبور ہیں ہم کر نہیں سکتے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے کہ مظلومی سے مجبوری سے نکال دیتا ہے اللہ آزادی دے دیتا ہے اور پھر وہ امتحان لیتا ہے کہ اچھا اب بتاؤ کیا کرتے ہو جیسے کہ ہم مسلمان تھے ہم مسلمان مغلوب ہوئے ہوئے تھے یعنی انگریزوں کے انڈر تھے ہم نے کہا کہ اللہ ہمیں آزادی دے دے اللہ نے آزادی دے دی اب ہم مجبور نہیں ہیں اب مظلوم نہیں ہے تو کیا ہوا آزادی پا کر کیا کیا عوام جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں مزار پرستی میں قبر پرستی میں اریسٹوکریسی جو ہے ایلیٹس جو ہیں کھاتے پیتے وہ فیشن شوز کرانے میں مصروف ہیں کلچرل ڈانس کو پروموٹ کرنے میں مصروف ہیں کہ یہ کلاسیکل ڈانس پروموٹ ہونے چاہیے پرفارمنگ آرٹس ہونے چاہیے اور اسی پر سارا زور لگایا جا رہا ہے اور نیکی اسی کو سمجھتے ہیں تو بڑی آزمائش ہے ہم لوگوں کی انَََََََََََا الا الا یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو یہ بہتر ہیں یا تبہ کی قوم یہ قوم طبا ایک قوم تھی سبا میں بسا کرتی تھی عرب اس کے قصوں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے و لذینہ من قبل ہم اہلک نہم انحَََََََََ ہم قانو اور اس سے پہلے کی لوگ کیا وہ بہتر ہیں ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنا دی ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے اور وہ زبردست اور رحیم ہے ان نشرت ضقوم ضقوم کا درخت تعام العصیم گناہ کا کھانا ہوگا کل یغلی فل بطون جیسے تیل کی تل چھٹ پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سزاؤ سے بچائے رمضان کا مہینہ ہے اور آخری اشرہ شروع ہو رہا ہے اور یہ آگ سے نجات کا اشرا ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت بد قسمت جس نے کہ رمضان کا مہینہ پایا اور آگ سے نجات حاصل نہیں کی کثرت سے مانگی اللہ اجرنی میں النار اللہ مجھے آگ سے نجات دے دے کبھی آپ دیکھیں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے نا اتنی سی انسان کی زندگی لگتا ہے تنگ ہو کے رہ گئی کہاں کہ یہ کھانا جو کھولے گا پیٹ کے اندر کہا جائے گا خذو ہو پکڑ اس کو فاڑ الوہو الا ثوا الجہیم کھینچتے ہوئے لے جاؤ جہنم کے بیچ میں یہ بھی کافی نہیں تما سب فوکا راس ہی من عذاب الحمیم اور اوپر سے انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا زاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے ایک شاعر میں سے کبھی گرم پانی آ تو انسان کی جان نکل جاتی ہے لیکن یہ ہوا کیوں یہ ہمیں دیکھنا ہے نا ہم بچ سکتے ہیں اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا کلیئرلی بتا دیا قرآن کے اندر کہ کتنی خوفناک وہ جگہ ہے جہنم تاکہ ہم یہ نہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنی خوفناک کہ اگر پتہ ہوتا تو ہم بچتے بتا دیا اللہ نے کیا ہوا یہ کیوں ہوا کیوں کھولتا پانی اونڈیلا گیا سروں کے اوپر سے بہت بگ ہیڈ تھے بہت پراؤڈ تھے رخ چک ان کا انت العزیز الکریم بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو یہاں تو سوشل پریسٹیج جھکنے نہیں دیتی تھی اللہ کے سامنے کہ نہیں میں سوشل اسٹیٹس میں یہ کیسے کر سکتی ہوں اچھا بہت عزت والے بنے تھے اب چکھو عزیز اور کریم اللہ کی صفات اپنے آپ کو سمجھا اللہ کی صفات خود میں سمجھیں تکبر کی سزا تو ملے گی انہاد معی تم ترون یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے اس کے برعکس ان المتقین فی مقام امین متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ ہوگی ان کی شان وزوجناہم وجنا ہوں بے نین اور ہم بیاہ دیں گے ان سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ابھی ضرور خیال آتا ہے دماغ میں کچھ لوگوں کے کہ مردوں کو حوریں ملیں گی تو ہمارا کیا ہوگا عورتوں کا تو کیا خیال ہے آپ کا کیا ہوگا اللہ کیا کہے گا آپ سے کہ تم عورتیں چلو جاؤ در سنو بیٹھ کے یہ کہے گا جب کہہ دیا اللہ نے کہ ہر خواہش پوری ہوگی تو ہر خواہش پوری ہوگی اور ظاہر ہے اچھے ساتھی کے بغیر تو کوئی انسان کو لطف نہیں آتا کسی بھی جگہ کا لیکن چونکہ اللہ نے عورت میں حیا رکھی ہے نا اس حیا کا لحاظ کرتے ہوئے عورت کی خواہشات کا اللہ اس تذکرہ نہیں فرماتا تو جیسے اللہ نے عورت کو حجاب میں رکھا عورت کی خواہشات عورت کا صلہ اس کا بدلہ اس کی جنت اس کو بھی اللہ نے حجاب میں رکھا ہوا ہے اور جب نظر آئے گی تو انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گی وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے علمعت اولا ووقاہم عذاب الجحیم بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز موت ایک چتکبرے منڈے کی شکل میں جنت اور جہانم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کیا جائے گا جنتی اور جہنمی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے اور غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے رالکا ہولف حضول عظیم یہی بڑی کامیابی ہے رال کا ہوف حضول یہ جنت حاصل کر لینا یہ بڑی کامیابی ہے تو کوئی مجھ کو اور آپ کو بھٹکانے نہ پائے بہکانے نہ پائے کسی کے پروپگنڈے میں آ کر اللہ سے بدزن ہونے کی ایک مومن عورت کو ضرورت نہیں ف ان میسر نہ ہو بلسان کا لاء اللہ تکر اون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اب تم بھی انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں پھر چلتے چلتے لگتا ہے کہ حوصلہ افزائی کر دی ہے کہ اس قرآن کو سیکھنا ہے بڑا آسان عربی سمجھ کے تم خوف مت کھانا اور حقیقت ہے, ایک دفعہ انسان ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیتا ہے شروع میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے پھر اتنا رواں اتنا آسان ہو جاتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے آسان کیا ہے تو آسان ہی ہے پھر سورت الجاسیا مکی سورت ہے جاسیا کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرنے والی نیل ڈاؤن ہونے والی بسم اللہ